ما منفل جہمیث والدہ باراد رد دو اعتقاد جہمیو کی جہمیہ فرکم تعدادہ منصوب وسوئی جہم صفان زمانہ امام بہانفر احمد اللہ علیہ کی کوفی وسیدن کے بہانف وسید ان کے امام بہانفر احمد اللہ علیہ اسلم ملاظرم کلدا پھول اور اخر جا کا پھر شی کشمیر احمد اللہ ذکر کی بات یہ ہو عقائد باتو نفی عمار سرگی کتاب نیمان بخاری کی ذکر بنید نفس معرفت نہ ابادت ہے نفس ہمار فت تم حاصل ہو کمار خون بلکہ حاصل پھر عام تم وس سے عقائد بات نہ اجبار امداد انسان مجبور محض دے نجبری واقعہ انسان مجبور محض دے دے قادر ادر اختیار پر سدور دا فاروق نرسرے اور انتصاب دا فاروقی دا سے کیئے کے دے جملے عقائد باترہ چمکسودی محبودہ فرد کے سفات المن کر دی اور انکار دا صفات اور صفات رشو دا, دا توحید بھائی دا توحید بھی دا. دا کہ دی سفات تو با یا, ہو یا با ہو. دا دو خبر خالی کیادی چلے ہادثے سے امام داؤد دا کے اس بات, تو صفاتو اللہ اس بات تو صفات کے لیاروں پر صفات سفارتی خالق دے راسک دے آنیم دے بصیرت کر کے دفار غلط فریبانی آنا بیہورا کالا خاد رسول ہمیشہ دخم شریف و دفس کے دیہ بلّہ نفس ما ما سره. یا یاد نفس نفسر مکالما یا شیطان سے مکالما یا دنسان حرسرا یعنی پہ بہادری کی بدفوز کہی یا تو ساون بکی نیورنا مکالم و کی حتا کہ یہ دیت وہ حضرہ رسی کی جو خال و حاضم مسلم خبر مسلم ثابت و خلق خال کا قورجا قور صابت اللہ چا فیدا کوالا شیتانی ان سدا خبر وکرالا کتاب وغیرہ شیتانی جی نیو کال مد بند آسے اور سوچ دے بن کی رقبہ اللہ, اللہ مخلوقہ بلکہ خالق بالکل بلک رشن ہو اللہ ہار گلے پرانکر گئی جہمی پہ کر چیز شیتان جن سی دغت دہریاد آئے اعتراضو ہوئی کہ نتاسو سمدہ سوائی فقولو اندام پھر دیکھم اس بات صفات للہ رد پہ جامی ہو اللہ احد اللہ السمت لم یلد ولم یلد ولم یلد ولم یکل حقوقون احد سمریت فر بے دیلاری تو کی غصر اب تہل فاردت تذنیر شیطان ریزلہ لی. مورس تائز بین الشیطان حتی جنہ محمد ستاہ آدھ آگا خڑ لے جب ما پہن دو مکیو دو مینا میدان دفا کی کہ یہ جمعات کی بھائی کے نبیر اسرا موجود ہو داد حجرت نہ قبل واقعہ واقعہ واقع اخبار واقعی دا جدا حجرت نہ قبل واقع زکاو کے اباد نہ ہو موجود اسرا راجہدا جدا دجرت شی کا حجرت نہ قبل تو جمعات جماعت جماعه یعنی دیگر کے معلوم ہمارا چلے جماعت فی حسابت یہ جماعت پڑھنے کی جوائے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہم رت بهم صحابۃ اور یہ سرشف نظر الیہ نبی نے سم تو قدر فر قرمات سمونا هاجا اذی تاسو دیتو ثوائے قالوا الصحاب قالوا المذن زیاد تعبیرات ظارت زیاد تحقق ذمرام والمذن قالوا المذن وہ دمر تو قالوا الانان قالوا الانان وظم نمدی نمری جو قال ابو داؤد فلم اتقن ندا ما تخيزن نے ندے كما سو کرے دے قال حدترون به ونبي الرسول تاسو ما بود ما بیر السما و الارض تمرو مصافت دے فما بین اور اسمان کہ قالوا نظر قال ابو جند عمر شریعت حوالہ شاریت او گرے چھم نہ مسافت اسمان واحدن او اوسرا سو سبیا دوا د مقصد کثرت مسافت مقصد کسرت سما ہوا دے پمر مسافت دے. دے مقصد کسرت. اسمان دیران سر اسمان اول دھار اسمان پر اسمان فیلو اور مسافت گرس سماول اور عظم کے درمیان کے لیے فضر سوا کار حتیا بحر اس میں باہر اسفری ہوا آسمان دفاع سے دریافت دے اور داغی امک بیان تو سطح اسفری کی اور سطح علا کی دون مقدار مسافتر کرسمان اصماف ہوئے سب کار عمق دے سم بھو قذارے کا سمانے تھال بدر تک دریا افت پاسا اتے فرشتے دی پیشکل تے سی جیبلی وانی اوال جو مدوال دا اوال اگتے سی جبری نے سارا نے پھیسو سل لے سارا نے سلدی دے لکی تے فرشتے نے تعبیر فدا شوق دی کہ دی جہلا پیشکل وانی اتے فرشتے دی پیشکل تے سی جیبلی وانی بے قٹوال عزمت ستانی سم فوق... ستاری کی پر من من دونوں سابت خلا رس جوہر دل انخص و مشقت پاکش نبسن دخل کو بال بچم شو ہوں زائش رو مارو نہ کمش ہوں ڈنگر تباش ہوں ان بارہ نش کے خشک اللہ مطالبہ اللہ بارہ نچنا نہ بیکار اللہ سپاری فشر اللہ تا چ اللہ تم ضرورت رشن بل آرے اور سفارش ب کر دو اللہ تا تھا کرتا تم ضرورت رش اللہ بتا تو سفارش کو قادر سلسلم ما تقول تعجب دے تادر حلاکت صرف ہی کریمت و زجرے خبر خبر پھی گی حتدری ماتا پور تو سوے وسبح سب بہرزام اللہ نبی اللہ سبحان اللہ سبحان ہمیشہ سمدا تصبیہاترار دو تصبی اصرف مخل کے ماروں تکرار دو تصبیح نبی السلام اصرف مخلب کے نصابم پد سلمجن شیزاب صاحب البر ذکر گئی رہا سچ شفیع عقل مرتبی عادت پلے جاری شفیع عقل مشواتن اقل مرتبہ مرتبی اس دا ازام کو, ور کو. دا دا سوئے. دا خبر خبر رکھے گی وسب رسول اللہ اور اللہ جو معلوم معلوم شوی اثر تکرار دن باللہ اسلام حد خن الصحابوں کی شفیع اقل مرتبہ سفارش رش پیش کہ اللہ اچھا تھا مخلوقات شان اللہ آزمار کا شفی مرتبہ عقل مرتبہ ہی نے بنا برادت شاندال ما عزمت اللہ ما جلال اللہ عظمت اللہ جلال اللہ عزمت ماروں دے سدے آزمت اللہ جلال اللہ عظمت او جلال مخلاف جنا بیانزمت اللہ اور تحسن کئی کرشو آ علی ہی محلوق مقصد دا دا, دا. دا, دا دا دا, دا, دا کو خدا یہ تصویریں پیش کرے محیطہ سرمانے دارش سر تم راج ماتا چپٹو رسمان لو چگار ہے کہیں اتیت او چغاری دخجاوی تهریقی جوار چغار کئ بیہی بی عزمت اللہ وجلال اللہ و سبب د عزمت د اللہ او د جلال د اللہ سره اتیت الرحل بالراكب و شان د آواز او چغاری دخجاوی پر راکب بانی ظاہر کئ د عالمی کی کیفیت ظاہر بانی حرم کی حرم کی ذات د اللہ صفات د اللہ صفات د عالمی کیفیت نہ این دفعہ رکھے اپنی استفا ثابت الصفا صلی اللہ علوا معلوم ایمان بے واجب ان غل کے بھ مجہور سر ون حبی ال مقصود کی بیان جو صفت اللہ بحادر ہے اطن عوتحدید بلکہ مقصود بیان عزمت اللہ و جلال اللہ جن کے آرا بھی نہ معلومات ماکورات بائی دکے تشبیر اور قلاد مخصوص رہا باعظمت کی وجہ شاد کجاوج چگا رہ گئی تو شکل دراکب لے گئی اپسبد ازمت دراکب سراسر احتمال تو برداشت رہا دارنگی آرش دو وجد جلال دال لال دزمت دال عاجز آ جز دہمان مقصد دار مخصوص بیان دزمت دال خداظمت دار ہوتا اس رت مخصوص کیوں خود رد فہم خود صورت تو فہم نچ مقصد احدا کیفیت لی ویلی انت دگا آرش رت تم رزمت تو چپٹورس مانو لی دے د برداشت مت دال <سؤال> مقصد احتماد پرشانت چگاری دا گجاوے پراقبان خار محمد مشار پہ حدیث اند اللہ فوق کا عرشی انداز موجود مقصود ہم اس بات و صفت تھے ان اللہ فو کا عرشی ما علی کو بشانی فو کا آرجی لفوقت من صفات اللہ دا وعرش و فوق و و وقال دا بیان و سرد سرکلال محمد سنا محمد الشار احمد بن سعید خار عبد ابد المس مشار انیا خوب ابن ابا وجب محمد امن جبیر انبیا جیندی خار ابو دادیثی اسنا احمد و صاحی فردے فرد عبد العلیٰ ابد المسلابل مشار ناگا ہر پیات ذکر ہوئی عن يعقوب من جبير وجبير دا دا دا و جبير من محمد لا أفعل معروف ذلك أن طبقه واحدة كشبه يعقوب و جبير في طبقه واحدة كشبه وشبه نافره واحدة كشبه لكن فعطر شبه ما ندعف و رضبه كشبه دعف طبقه كشبه بخلاف سعيدنا سعيد عن ذكر كيه فما بين يعقوب و جبير ذكر كيه لك مخيصانات كيه وكوره عن... يعقوب عن جبير المضحيم ذکر دباؤ تقاضہ تقاضا کے چدوار ہو جا جماعت کی جماعت علی امن صاحب احمد و کانس و دابل کی طرز ٹرف اور قدرے کا سنو سائی جوڑی کی اوا دکسان دی ذکر اے کہ پیگی پیگی والی دا پروجہ ترجیح دے کر گئی نا وکاں سما عبد العالہ کتے دا ہڈن کسان دی نو احمد سید تروات دے سنگ راجہ کے تے سما عبد العالہ ابن سلام نشر پینسخ تن واحدتن ہن نسخن دا کل کیندادرے ولا پیو صحیح و خلاب دا غیر انہاں دے متابعات حاصل دار حد عشان عمل النهار هذا فنها بهدف يا ابراهيم تم بناء وصل نوطان مسوچ زبانو کم ضفو باباره دي اوپرشتي کې پرشود الله ده دا حملو داشنا این داري صفات اند ما بينه شهوت عزني الهاتق يمصلت شهوت مياتين نرميد وقت نو اخرت در دوگو خوري په مقدار اوسو کار مسافت ته وزغد ارش دي پاس لريو الله د عاشق پاس رام فوقه حدثنا عالي ومحمد بن يونس النسائي والمانا قال حدثنا عبدالله من يذنين مقرور حدثنا عمرضي يعني ابن ابراهيم يعني ابن ابراهيم حدثني عبدو يونس عبدالله من جبهل مولا جوهر رضا قال حمد عبر رضا يكروها بلايا إن الله يامركم ما أولي الله بحرنا جداية رصة إن الله يامركم أن تعدل أمانات إلا لها اللح حكم كي تاوستكي بالمستحقين الى قوضي تعالى سبيعا بصيرا ابوهر رو دیوار کے گولا آرائنے میں دا مخری و وه غردن الجامیہ ايش کا دارا دی دا نبی علیہ السلام تو بیان رکیفت نہ خدا مار می گجی نوذ بالعلم سمید بہاذهل جوارح چت کیفت سمج گئی کنا جدا سے گون بندے تر کہ وانی اللہ مار می گجی صفت تو سبد بصر دا ہم بل جوارث نے بان مقصود دوز دی بہ اور تو وہ دن سوابت نف سر کمار اداندی اس بات تو جواہ رحم اللہ شی بلکہ مقصود اس بات و حاضین اس صفاتین جسم بسردا بدون اتحاد نف مابین دیدواروں کی جہمیت تعمیر کی جدا سم و بسر کے رائے دائرہ یہ سام گیا نبی رسمداد سرت پرشت چف بند کے دو سر بےلدر بیل دے بیل دے دانگی دالنا دے کی بیل دے بسر بیل دے ندی دے مقصد دا مکس باندھ کی سیفت سم بسر کچری دا سب بسر آہ آہ پکم دے راج خود مہاز دیکر پکار زر... چیزیں مر مداشتہ مقصدات بات, بات ال مقصدات